<س1> ینڑ <تصفیح> عن المدرمين ما طلقكم في تقر قالوا لأنكم من المتلين ولم نكن ندعب المتدين وكنا نقوب مع الخالقين نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشاكرين فَمَا أَرَضُوا عَلَى الذِّكْرِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ عَمَرُوا مُسْتَكْبِرًا فَرَدَّ فِي طَقْوَرًا وَيُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُفْتَاحَ لَهُ النَّشَاءُ كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُمْ وَتَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَبَى كَمَا يَفِرُونَ عبارک ہے نیبیوں کا موسم بہار کا بہت سے لوگ جو سال بھر رب کی یاد سے غافل رہتے ہیں اس مہینے میں بڑے بڑے مرد الجن بڑے بڑے شیاتی کے جگڑے جانے کی وجہ سے وہ بھی لیتی کی طرف براغیر ہوتے ہیں کچھ تو جنات کے اندر شیاتین ہیں اور کچھ شیاتی انسانوں میں سے بھی ہیں جو انسانوں میں سے شیطان ہیں انہیں نہیں جگڑا جاتا چاہے وہ بڑے شیطان ہوئے چھوٹے اور جات میں سے بھی جو چھوٹے چھوٹے شیاتی ہیں وہ بھی نہیں پکڑے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نماز کے دوران رمضان میں بھی ادھر ادھر کے بڑے خیال آتے ہیں. یہ ایک شیطان ہے اس کا فیصل کام ہے خصوصی مشن یہی ہے کہ وہ نے نمازی کو پریشان کریں اس طرح اور بھی کئی ایک قسم کے شیاتین وہ کھلے رہتے ہیں ہاں جو بڑے بڑے شیاتین ہیں جنوں میں سے جن انہیں جکڑ دیا جاتا ہے قید کر دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے لوگ نکل کی طرف مائل ہوتے ہیں رابطے ہونے کے بہت سارے بے نمازی لوگ اس مہینے میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کوئی پانچ دین کی پڑھنا شروع کر دیتا ہے کوئی ایک آدھ وقت کی بہرحال کچھ نہ کچھ فرق غر نظر آتا ہے لیکن یہ فرق کسی بندے کے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ مسلمان ہو جائے مومن بن جائے تاکہ وہ اللہ نب العالمین کی جنت کا مستحق ٹھہرے ہمارے باپ آدم علیہ سلاۃ السلام کو شیطان نے دھوکا دے کر جنت سے نکلوایا تھا ہمارا ادب اور ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم نے اپنا کھویا ہوا گھر حاصل کرنا ہے یعنی جنت کو پانا ہے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں چاہے یہودیت ہے عیسائیت ہے ہندو مت ہے بودھ مت ہے ہندو ہے, برامت ہے کوئی بھی مذہب ہے اس کے نام لیوا سب کے ساتھ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنگت میں جانا ہے یہود الطارہ کی باتیں تو اللہ نے پرانے مجید میں بھی بہت ساری نقل کی ہیں اللہ وہ یہاں کہتے تھے جنت اللہ خانہ جنت میں صرف وہ بندہ جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا یعنی اپنے آپ کو وہ جنت کے ٹھیکے رات میں نہ بناؤ نہ باؤ ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں بڑے محبوب ہیں یہ دعوے کے ہوں گے آج بھی یہی صورت حال ہے کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کا اپنے مذہب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو یا کچا ہو اس کو کلمہ بھی صحیح طرح سے نہ آتا ہو لیکن دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں جنت میں ضرور جاؤں گا یہ ایک دعویٰ ایک فکر ایک سوچ ضرور پائی جاتی حتہ کہ کئی لوگ اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہم اعمال کے میدان میں بالکل چٹ کبھی کوئی عمل نہیں کیا لیکن کیا ہے کلمہ پڑا ہوا ہے فلاں بزرگ اور فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی ہوئی ہے وہ ہمیں جنت میں ضرور لے کے جائیں گے کچھ لوگوں کو صرف اپنے کلمہ پڑھنے پر غلط ہوتا ہے کہ اپنے کلمہ پڑھا تو ہم جنت میں ضرور جائیں گے اور کچھ لوگوں کو اس پر اعتماد یقین نہیں ہوتا وہ اسے تھوڑا سا اور ایک وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ جی ہم گلاب پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے ہیں لہذا اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے اور جو اس سے بھی تھوڑا سا اعتقاد کا اور ذرا پکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے شفاعت کرنی ہے تو ان کی سفارش اور شفاعت کے نتیجے میں ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے یعنی جیسے کیسے بھی اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کا تصور باہر حال موجود ہے چاہے کسی بھی انداز کا ہو لیکن کیا واقع آسن ایسا ہونے والا ہے جیسا لوگوں نے سوچ رکھا ہے ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے ایک وہ کہانی پڑھی تھی خیال چودھری ڈریم انگریزی کی کتاب وہ بھی سوچتا ہے کہ مرغیاں ہیں انڈے دیتی ہیں انڈوں کا ٹکڑا سر پہ رکھا ہوا ہے اس کو بیچوں گا پیسے آئیں گے یہ ہو جائے گا جناب میرا علی شان مکان کا ہو جائے گا وہ اتنا اونچا ہوگا اس کے اندر گر جاتے اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ایسے ہی مسلمانوں کی آج کل صورتحال ہے یہ ہو جائے گا یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا بالآخر ہم جنت میں چلے جائیں گے آج آ کے جمع تفریق گرم تقسیم کر کے نتیجہ یہی ہے کہ آخر کار ہم جنت میں چلے جائیں گے یہ بزرگوں کی سفارش, سفارش کی سفارش کی سفارش صدیقین کی سفارش انبیاء کی سفارش اور پھر اللہ تعالیٰ کی شفاعت جو شفات قبرا ہے اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کے جاند سے لوگوں کو نکال کے جنت میں داخل کریں گے کسی نہ کسی کھاتے میں تو ہم जाएंगे جائیں گے نا سوچ بڑی کمزور ہے یہ خیال چوکری والا خواب ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں اللہ مین نے بڑے واضح لطوں کے اندر کہہ دیا ہے اہل جنت جہنمیوں سے سوال کریں گے ماں خالہ کا تم سی سفر اس جہنم میں تمہیں کس نے باقی رکھا ہے کیا اعمال تھے کیا وجوہات کیا باب تھے اس جہنم کے ہو کے رہ گئے آگے سے جواب دیں گے ہم نوازی نہیں تھے عام میں آپ جانتے ہیں ایک بندہ کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا ہے آپ اس کو نمازی نہیں کہتے آپ کے اپنے برف میں نمازی اس بندے کو کہا جاتا ہے جو پانچ کیمپ کی نمازیں پڑھتا ہو جس نے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی اس کو نمازی نہیں کہا جاتا اور یہ بھی جہنمی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ انہوں نے کیا کہنا ہے ہم ناپو منل مسلم ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے ہمارا شمار نمازیوں میں سے نہیں ہوتا نمازی نہ ہونے کی وجہ سے ہم سنگم میں رہ گئے لمحہ کو نسبین المسدین دوسرا سبب اور دوسری وجہ یہ ہم زکات نہیں دیتے تھے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اللہ نقوطم الفاء دین ہاں دعوے ہمارے بڑے تھے باتیں ہم بڑی کرتے کا ایمان کا اور اسلام کے بڑے ٹھیک اللہ نخوب الفاء دین باتیں بناتے تھے باتیں کرتے تھے لیکن عمل کے میدان میں صفر نہ نمازی نہ سکا ادا کرنے والے تینوں کو کھلانے پلانے والے ہمارا ایک جرم قیامت پر یقین نہیں تھا یقین نہیں تھا کہ ہم نے آ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے مالک خالق نے ہم سے پوچھنا ہے جزا و جذا کا دن ہے اس پر ہمیں یقین نہیں تھا اس کو ہم اطلاع دیتے تھے کچھ لوگ زبانی جٹلاتے ہیں کچھ اپنے عمل کے ساتھ جٹ ہیں جس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے حساب دینا ہے میں نے امتحان دینا ہے وہ اپنے امتحان کے لیے تیاری کرتا ہے لیکن جو آدمی امتحان کی تیاری نہ کرے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقین نہیں ہے کہ میں نے امتحان بھی لینا ہے پرواہی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں کہ جن لوگوں کی یہ حالت رہی موت تک فما شفاعت ان سفارش کرنے والوں کی سفارش شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی ہاں اولیا شفاعت کریں گے خالد نیک لوگ سفارش کریں گے ان کی سفارش کی وجہ سے لوگ جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہوں گے شہدا اللہ کے راستے میں اپنی گردنوں کو کٹوانے والے اسلام کی سر بلندی کی خاطر جان کی بازی ہارنے والے جو بھی سفارش کریں گے ان کی سفارش کی وجہ سے بہت سے لوگ دلت میں داخل ہوں گے انبیاء بھی سفارش کریں گے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیق صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی سفارش ہوگی وہ بھی سفارت کریں گے اللہ تعالیٰ کی بھی شفاطیں بکرا ہوگی لیکن وہ لوگ جو نمازی نہیں ہیں شفات شافرین کسی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش انہیں فائدہ نہیں دے گی بے نمازیوں کے حق میں کسی کی سفارش سامنے نہیں آئے گی یہی یہ آخری امید اور آخری سہارا ہے. سفارش شفاعت اولیاء شفات اونیا شا لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہفاعت شاط عین ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی معنی سب کے راتی مین پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں کرتے ہیں کام ہنور مستن سرا فرق ان کی حالت بڑی عجیب ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کو سمجھایا جاتا ہے ان کو سجی باتیں کڑوی لگتی ہیں یہ ایسے بھاگتے ہیں جس طرح جنگلی گدھے بدکے ہوئے جنگلی شیروں کے ڈر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں کام ہنور مستن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بدکے ہوئے گدے ہیں فردت بارا جو جنگلی شیروں ببر شیروں کے خوف سے بھاگ رہے ہیں. ان کو سمجھایا جاتا ہے تو نصیحت سے یہ ایسے دور بھاگتے ہیں بلکہ لیکن ان نص آدمی کی خواہش کیا ہے اس کو ایک کھلا تقیفہ کُلی کتاب دی جائے اس کا نامہ آغاز اس کو اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا جائے یہ امید اور یہ خواہش اور نصیحت سے اعراض نمازوں سے دوری و و یہ جو سوچتے ہیں ویسا ہونے والا نہیں کل بندہ پن ال جو یہ سوچتے ہیں کل ہر ایسا نہیں لوگو بل بلکہ ان کی صورت حال تو یہ ہے ہوا آخرا انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں قیامت آخرت اس کا ایک خوف ایک در دل کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیک کام کرتا ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر تو آخرت کا خوف ہی نظر نہیں آتا بل آخرہ کلا ایسا نہیں ہوگا جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم سفارشوں سے شفاہتوں سے جنت میں چلے جائیں گے ایسے لوگوں کو ایسی سفارشیں کسی قسم کی کوئی کام نہیں آئیں گی کلّا انست تذکرہ یہ نصیحت ہے ہم نصیحت کر رہے ہیں کوئی سمجھنے والا ہو کوئی تو ہو جو نصیحت حاصل کرے انسکہ تذکرہ یہ نصیحت ہے فون شاہ جو چاہتا ہے اس سے نصیحت پکڑ لے شاہ اللہ ہاں نصیحت بھی اسے فائدہ دیتی ہے نصیحت بھی وہی آدمی پکڑتا ہے جسے اللہ تعالی چاہے آلُ آلُ <نُفِّرَى> وہی اس لائق ہے کہ ان کے جرا جائے اور اس لائق ہے کہ اس سے بخش طلب کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی آدمی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ نماز نہ پڑھیں نماز چھوڑ دے کسی کی ضرورت نہیں تھی حتیٰ کہ مناسب فرما تو نہیں ہوتے ہوتے تو کافر ہیں دل کے اندر کھوٹ ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان صرف انہوں نے ظاہر کیا ہوا ہوتا ہے یہ بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے حتا کہ جماعت نہیں چھوڑتے تھے با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے زکاعت ادا کرتے تھے حج کرتے تھے رمضان کے رودے رکھتے تھے جہاد کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا کرتے تھے جایا کرتے تھے صاحبہ کرام فرماتے ہیں یہ جو نماز با جماعت ہے اس سے کوئی بندہ پیچھے نہیں رہتا تھا لا خلّ عنها الا منافق منافق النفاق ایسا منافق آدمی جو چٹا ننگا واضح ترین منافق ہوتا جس کے منافق ہونے کا بچے بچے کو پتا ہوتا اس میں اتنی ہمت ہوتی تھی اتنی جرت ہوتی تھی کہ یہ جماعت سے پیچھے رہ جاتا تھا نماز نہیں چھوڑتا تھا کیا کرتا تھا واضح منافق آدمی وہ جماعت سے پیچھے رہتا تھا نماز جماعت ہو جانے کے بعد آ کے ایسا منافق آدمی نماز پڑھتا تھا ورنہ کوئی منافق بھی جماعت سے پیچھے نہیں پڑتا تھا وَإِنَّ الرَّجلَ لَا آدمی اسے چلا نہیں جاتا تھا بیماری کی وجہ سے پھر بھی وہ نماز گھر میں نہیں پڑتا کوشش کر کے مسجد میں آتا تھا یوہان آ تین اور دو بندوں کے سہارے ایک آدمی کو لایا جاتا اور اس کو سب کے اندر کھڑا کیا جاتا سب میں بٹھایا جاتا اور وہ باجمات نماز ادا کرتا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد الوق میں اپنی آخری بیماری کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت صحابی کے سہارے دو بگو کے سہارے مسجد نقدی میں داخل ہوئے نماز ادا کرنے کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو امامت کروا رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آتے دیکھا پیچھے ہٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو امامت کروائی یہ کیفیت اور یہ صورت حال اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آ کے بیٹھ کر امامت کرواتے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ دائیں جانب کھڑے ہوتے اور لوگ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اس قدر اہتمام تھا با جماعت نماز کا اور اللہ تعالیٰ نے بھی پرانے مجید میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کا انصاب و اقاطہ آ زکات پانچ اگر یہ لوگ کفر و شرط سے باز آئیں نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اگر نماز نہیں پڑھتے تو تمہارے بھائی نہیں ہیں سرمایا کا انقاب و آقاب اس طلاقہ و اگر یہ نماز پڑھیں زکوٰۃ ادا کریں افر شرف سے توبہ کریں پھر انہیں معاف کرنا ہے اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کی گردنیں اتارنے کی تمہیں کھلی چھوٹ ہے مسلمانوں کو سورت توبہ میں اللہ تعالیٰ تو کم دے رہے ہیں دونوں ایسے سورت توبہ میں اسلامی برادری میں کون داخل ہوگا جو نماز قائم کرے گا مسلمانوں کی جبگاروں سے کون بچے گا جو نماز قائم کرے گا دو اہم ترین کام ہیں نماز اور زکات ان میں سے ایک کام بھی اگر بندہ نہیں کرتا تو اس کا کلمہ پڑھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک یہ نماز نہ قائم کرے زکات نہ ادا کرے جب یہ کام کریں گے پھر ان کے مال اور ان کی جانیں بچ جائیں گے اب وکرہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا اللہ کی قسم لا بھی من فرا فر تا بے نہ میں اس بندے کے خلاف لڑوں گا جو نماز اور زکات کے درمیان تکلیف ڈالتا ہے نماز پڑھتا ہے زکات نہیں دیتا زکات دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا جو اس دو کاموں کے درمیان تفریق ڈالتا ہے اللہ کی کثر میں اس کے خلاف لڑوں بے نمازی آدمی کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے یاد رکھنا کلمہ پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے اسلام مجموعہ ہے مجموعہ ہے پانچ کاموں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اسلام کیا ہے جبریل امین نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے آپ نے بتایا اسلام تو و رسالت کی گواہی نماز کا قیام زکات کی ادائیگی رمضان کے رودے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ کام جو آدمی کرے گا وہ مسلم کہلوائے گا ان میں سے ایک کام بھی اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ مسلم نہیں ہے اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزوں پر یہی پانچ چیزیں اسلام کی اثاث ہیں اسلام کی بنیاد ان میں سے ایک چیز بھی اگر نہ ہو تو بنیاد ہی نامکمل ہے اور بنیاد کے بعد آگے عمارت کھڑی ہوتی ہے مومن کون بنے گا جو بندہ پانچ یہ کام کرے اور چھ کام مزید کرے مالک پہ سے مت پانچواں حصہ ادا کرے نبیوں رسولوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر کو مانے اور آخرت کا یقین رکھے یہ کل گیارہ کام جو آدمی کرتا ہے وہ جنت میں جانے کا حقدار ہوتا ہے اس میں سے ایک کام بھی اگر رہ گیا تو جنت میں نہیں جا سکتا نہ ڈائریکٹ اور نہ بائی پاس جہنت سے ہو کر کسی صورت نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدم کا فرمانا جامع ترپنی میں لائے ان کو جنت آف محمد جنت میں صرف اور صرف مومن جان داخل ہوگی اور مومن بننے کے لیے یہ گیارہ کام کرنے پڑتے ہیں لوگوں نے نماز کو معمولی سمجھایا جی میں آیا پڑھ لی جی میں آیا نہ پڑھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے میرا جی چاہتا ہے میں اپنے نوجوانوں کو حکم دوں وہ لکڑیاں جمع کریں پھر میں کسی آدمی کو کھڑا کروں وہ نماز پڑھائے لوگوں کو مسجد میں امامت کروائے اور میں نوجوانوں کو لے کر ایسے گھروں کی طرف جاؤں جن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے میں ان کے گھر جلا رہا میرا یہ جی چاہتا ہے غور کریں، یہ نہیں کہ وہ بے نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے انہیں زندہ جلا دو میرا یہ جی چاہتا ہے لیکن ایسا کرتا اس لیے نہیں ہوں کہ گھروں میں خواتین چھوٹے بچے ہیں جن پر نمازیں فرض ہی نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت ہے جس کا اظہار انہوں نے اپنی زبانی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے سنایا ہے تمہارے اوپر بڑے حریف ہیں وہ بڑی جس اور بڑی تما بڑی لالچ کرتے ہیں کہ تم کسی طرح سے جلد میں چلے جاؤ بال رخمینا روس الرحیم محمنوں پر بڑے نرم دل ہیں بڑے رحمت کرنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود نماز بماعت سے پیچھے رہنے والوں کے خلاف غیر و غضب کتنا ہے چاہتے ہیں کہ انہیں زندہ جراب کیا جائے اور آج کلمہ پڑھنے والے سمے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے بس اب جنت کا ٹکٹ ہماری جیب میں ہے ایسی بات ہرگز نہیں ہے بلکہ منافق عبداللہ ابن ہو کلمہ پڑھتا تھا نا نمازیں بھی پڑھتا تھا اور نمازیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد نبی میں جہاں ایک ایک نماز کی ہزار ہزار بنتی ہے اور پھر زکوات کی جیسا تھا اللہ نے قرآن میں اس کی زکوۃ کا ذکر بھی کیا ہے فرمایا ہے کہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن خوشی کے ساتھ نہیں دل کی ناخوشی سے یہی وجہ ہے کہ ہم قبول نہیں کرتے کر ہم زکات دیتے ہیں لہذا ہم قبول ہی نہیں کرتے جہاد عبداللہ بن ابئی کے جہاد کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے سورہ منافع کون میں اسی نے جہاد سے واپسی پہ کہا سالا بجانا ادھر ندی نقیروں کو ادروہل کو محال ازانی اگر ہم واپس لوٹے تو عزت والے عزت والوں کو نکال دیں گے یعنی ظاہری طور پہ یہ سارے کام وہ کرتا تھا صرف ایک چیز نہیں تھی اس کے اندر یقین ظاہری طور پر ہم سارے ہیں لیکن دل کے اندر یقین نہیں ہے اللہ نے کیا کہا اندر منافقین سب سے نیچے ہوں گے اسلام ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے صرف دل کے یقین کا نام بھی نہیں ہے اور صرف عمل کا نام بھی نہیں ہے منافق عمل بھی کرتے تھے زبان سے اقرار بھی کرتے تھے زبانی جمع خرچ ان کے پاس بہت ایک چیز نہیں تھی دل کا یقین جہنمی پکے جہنمی یہودی وہ یقین رکھتے تھے سین سچا ہے محمد صلی اللہ علیہ سچے نبی ہیں حساب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا کما یار پونا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور افالت کے اور حق ہونے کو ایسا جانتے پہ پہچانتے پہ تھے پہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ایسا پکا یقین لیکن اکیلے یقین کا کوئی فائدہ کوئی نہیں یقین تو ابو طالب کو بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہ بڑا پکا یقین تھا موقع قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ ابو طالب مرتے ہوئے اپنے بھتیجے کے دین پہ چلا گیا باپ دادا کے دین پہ چھوڑ دیا جن کو سچا جانتا تھا سچا مانتا تھا اسی لیے تو تعاون کرتا تھا مرم کرتا تھا بہت ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے دیکھیں انداز کیسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں ان شیخان ادمار آپ کا گمراہ چچا مر گیا ہے بات ہے اپنا لیکن اپنی طرف نسبت نہیں تھی بلکہ کیا کہا آپ کا کھمڑا چچا مر گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واری ابا کا جاپ اپنے باپ کو کہیں دفنا دے کسی نے پوچھا نجات کس چیز کے اندر ہے فرمایا وہ اس چیز میں نجات ہے جس کی طاقت میں نے اپنی چچا کو دی اور اس نے قبول نہیں کی جو اس کو قبول کر لے اس میں نجات ہے قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا ابو صالح کو اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جب ان داغو جس کی وجہ سے اس کا دماغ اور رہا ہوگا اوبر رہا ہوگا یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم کا جو کہ ابو طالب کو دیا جائے یقین اس کو بھی بڑا خواتین کے سچا ہونے کا لیکن اکیلا یقین کسی کھاتے کا نہیں ہے جب تک یہ تینوں کام جوانہ ہو جائیں دل میں یقین بھی ہو زبان سے فرار بھی ہو اور ارکان اسلام پر عمل بھی ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی اور نماز دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین جوکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین بھوکری سرپ الخلا بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا وقتہ ہے جو, جو ہی اس نے نماز چھوڑی کفر میں داخل ہو گیا منتارہ کا سلاق المختوبہ تر فقد کافر جو آدمی ایک بھی نماز فرضی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے کافر ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن سب کچھ کے باوجود آپ دیکھ لیں نمازیوں کی کیا تعداد ہے مسجد میں آنے والے کتنے ہیں یا بغیر قصر کے پڑھنے والے کتنے ہیں اپنے گھر کے اندر کیلکولیشن کریں کوئی گھر شاہ و نادر ایسا ملے گا جس کے سارے افراد پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے تھے اور ایسے گھر بے شمار مل جائیں گے جس گھر کے سارے افراد ایک بھی نماز نہیں پڑھتے کہلواتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں مسلمان کہلوانے سے فائدہ نہیں ہوگا اللہ نبول عالمی نے یہ نہیں دیکھنا کون کیا کہلواتا تھا ان اللہ لا ہوگا وہاں والد ہوں گے تمہارے مال و دولت تمہاری شکل و صورت اللہ تعالیٰ نہیں دی دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے یم گروالی اعمالکم تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اعمال کہتے ہیں یہ مسجدوں کی گیرانی اور بے نمازیوں کی فرمار اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بنیادی سبب وہ عقیقے کی خرابی ہے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی بندہ مسلمان رہتا ہے اور جب تک یہ نہیں تھا جب تک لوگوں کا عقیدہ درست تھا ایمانیات کے بارے میں ان کا علم صحیح تھا اور وہ جانتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہوتا اس وقت تک مسلمان کہلوانے والا تھا وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو بے نمالی نہیں تھا ارجا نے بگاڑ پیدا کیا ہے ارجا ایک عقیدہ ہے کہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا اب عمل کرے نہ کرے پکا جلدی ہے یہ جتنے منا کے گرنگے کردے آپ کو نظر آتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی کبھی روزہ نہیں رکھا یہی مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں نہ نیتی نہ تلاقی کوئی نہیں اور یہ ایسا خطرناک عقیدہ ہے جو کہ جہنم کو بھرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح رفتوں میں کہا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کریم اساد کتاب نماز کے بارے میں ہوگا جو اس امتحان میں پاس ہو گیا آگے بھی پاس ہو جائے گا اور جو نماز کے امتحان میں ہی فیل ہو گیا تو وہ آگے بھی فیل ہی ہوتا چلا جائے گا تو فضل امارو اعلی عصابی کا نماز کے اصاب کے مطابق اعمال دیے جائیں گے اور جس کے پلے میں نمازی کوئی نہیں وہ تاغے جتنے مرضی لے کے بیٹھا رہے کوئی فائدہ نہیں فی الحال فکر کریں اپنے آپ کی اپنے گھر والوں کی اہل و حیال کی خود بھی نمازی بنے اور اپنے دوست احباب کو اپنے اہل و حیال کو بھی نمازی بنائے یہاں مسلمان آدمی کی ذمہ داری ہے ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں سے اپنے ما لوگوں سے اپنی مرضی کا ہر کام لے سکتا ہے اپنی مرضی کا ہر کام لے سکتا ہے چاہے اس کی اولاد جوان ہو جائے اس کی اولاد بھی صاحب اولاد ہو جائے پھر بھی وہ اپنی مرضی کا کام ان سے لے لیتا ہے اس کے پاس تو فارسی ہے اگر اس کی مرضی میں یہ بھی شامل ہو جائے کہ میں نے اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے بڑا ہی جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے میری اولاد میری بات نہیں مانتی۔ نماز کے معاملے باقی کاموں میں مانتی ہے نماز ہی نہیں مانتی بڑی عجیب کیفیت ہے باقی ساری منوا لیتا ہے گھر میں کیا لانا ہے کیا نہیں لے کے آنا کیا خرچ کرنا ہے کیا بچانا ہے یہ سب منوا لیتا ہے نہیں منوا سکتا تو نماز نہیں منوا سکتا اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی دار میں کچھ کچھ نیت اس کی اپنی سیگ نہیں ہے اس لیے نماز کے بارے میں اولاد جہاں اس کی نیت ہوتی ہے کام لینے کی اولاد کام دیتی ہے یا تو ایسا ہونا کہ اس بندے کی اولاد اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتی پھر تو چلو کچھ سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے جس کی اولاد نا پرمان ہوگی اس کی بات نہیں مانتی لیکن یہ عجیب چکر ہے کہ دنیا داری میں سارے کام اولاد مان لیتی ہے نماز والا نہیں مانتی اس کے اوپر کچھ غور و فکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پہلا سمجھنے اور امن کرنے کی توقی دے تو ہم آگے آئن